مقاسبار کو بیاں دشکار کے پتھر اول دو باب کی لا ترجمہ ذکر ہوا وقت ظاہر اللہ تعالی تکرار جو ہمارے مقالے واضح کرنے وجوب تکرار میں ہوں۔ العنوان ثانی بیان مشقال بخاری بیضوار تکرار اور دعائے جواب العنوان ثانی بیان و مخارج حدیث مقامات الاہر العنوان رابع تحقیق ہم حدیث معنا پر ان دیبا فلعاصر خلصا وجود تعبیر للمنف علم سرک لتلور انواناتی فتحریک دیباکی تفسین لانوانات مجملو انوان اول چبانا تناسب ما جانا غلق دے لقد انوان ستناسب چی کتاب علم دے دا آرد ہے فید باہد ذکر علم سکر لیباہد چبانا وفرد دے لب نمازا فاقصرہ تناسب سابقا بات جو ذکر شو جرفتا علم دا آنامات دل قیمتنا نایر محرمشہ تبقاؤ العالم و بقاء علم و فناؤ العالم و فناؤ علم دلوی صاحبی قباب دلالت فذلت بانکو چی ایرم دونہ افضل چیزیں چیزے دے بقاء سبب دو دا عالم دا فنائے فناظ عالم دا دین محرمشہ تبقاؤ علم دا ری فذلت تیر دا فی تفریقی حاصل داری ذکر دمو سبب بار سبب سابقا باونا معلوم شرچ بقاء العالمی ببقاء العلم وفناء العالمی بفناء العلم لہو فزیرت و شرافت لہو جناب باو من عقد اندار تفریق ہوا سبقا باو فضل علم باو باراد و فزیرت علم کی دوبان التراسم باو غرص غرص لہذا قادر تر دو لفضل نمرات صدی ہے دے اغراض مختلف غرض تحزیز دے پر حصول دا علم بانے فضل روحانی داخیت دا روح انسان ر جسم کی کوشش کی دوفار جسم میرا جات روح رضا درحدا تاثیر کوشش بھی کی رضا درحد رے مرم تین دیت میں شاردا میں جائیداد حاجت دارے قوسریں دی جہاز جہاز میں سریبی لاہد نہ دے غریب دے جہد میں سریفی غریب دے زکات میں سریفی میں دا معلوم کی دا پر پر کپل دے محراج حضرت محتاج نے ماں زکار میں سلسلہ مصلیہ جگہ بھی کرتے ہیں بابا لحاظ کرنے کے سلسلہ سید حاجی ذکم نہیں نہ کہا کہ آدم کا بتاول مفروض نہیں تو اس ذکا دیر با چیتے الہہ بلکہ بظامہ چلے وہ کہ بلکہ اول کے بلکہ بظامہ چلے وہ کہ تو جملہ وہ یو دک پی کو پریتہ مشالہ غریبا کی. دا, دا پور یا عجیب خصوصیت چیز اور ہم نے کولتی پوکھلو نکی اور لا رو پایلنگے سے کمرہ دونو دیدہ تراپرمہ یہ ودقیق نقطہ دیدہ مشاعرہ کا حل با کہ با باب فضل الالم ہے کہ ہر چیز کمی کی فورقل و لیکن علم سے تی کی فورقل و بناء قتل الالم متن داشو علم دیتے کے خرچے کا علم مل گئی شکہ نہ مثال تاکید میں 25 روپے بوٹ کو روتی پہ ہمدرد نہ بال فضل دقیق مطالعہ نیاچارہ باغو فد العلم اصلورم ديگ نشانده باغو فد زلم چحب تین کی قناعت منصوب او حرف منصوب مذموم عرفی کی قناعت منصوب ان استمر قلنا او صبر او ثمن کناعتنا او تا گراه علم العلم بالعقل ده فدي كده قناعات مضمون ده سبب او حرف منصوب ده قناعت موجب دار لا كافيل ذا مسجل فثمرا حرف قبل اشبكار فتاصيل كي من هو مال لا اشباع مقموض ليكيد من هو مال لا اشباع او منهم الدنيا به هذا مضمون ده قبل ده من هو المال نظاره منصوب هو دي كده فضل لون سمرا کی قلع علم زیدکا و لئے شئ فقارت زیدکا مصر دا لئے اگرانات قلق معلومت کو آنے کے لئے اگرانات کی ذکر شئی ہو من اخذا فقد اخذا حضا حضا واقرا یعنی فن یا حضا یا خضم معلومتا یا قریبا دیتا نکلیتا پک اشارت باب و فضل علم یعنی سمرا کی قوشش کر رہی بارات دل زیادتولد علم حادیار کے سلت تو حادث گرامی نبیلام پفارا چلت ہو نہ جب مارا پھیٹ مارے حاقہ تو اور کچھ روٹین نہ پڑ دا. لیکن جب تک شوز سونا اس کا جاننا دول ہے اس کا حق تک آسان کل کر دینا نا صفحے پل کر نہ دولت تک ہتا کہ آثار در تراوت اور تازگی اور مولوانی اپنکو ان رائے تو اثر رہی کے اصفار لا تلو مل پرسوا کہ تو وہ کے تین جم تین العالم ولذت العلم ينبغي ايتيه لاصحاب ايذوق الاصحاب کہ عالم دا علم خن وصاکا پہنبغی ایزوکہ لی اصحابی ایزا کانو اہلا امتشویقین کہ خفر لعلم وصاکا فکارت سے داگے نور مرگو تمکھئی خوچاگئی کہ اہلیت او شوکمی جا سوک لگا تم چنی بیر اسلام و شودو چار بار جو سوچی نا دعوا نہ دا بخاری بخاری بخاری بخاری مقامات کی نور کی دا مقام دے پند مقامات کی رسول معروش ہوتا ہوں صلی اللہ علیہ کتاب <coughs> <coughs> تکرار جواب من غلط نہ صرف زیادہ تر مناسب کی اکثر چہر کا لگاتا نہ اذا <تصفيق> جمعت مقصود الترجمه بيان فضيله الرمال فيك موصوب بيان فضيله النفس الالم قال لك <تصفيق> موصود ترى معنى موصود فضيله الرمال انك ayatain fayradi yani hota hai matlabat تقرار او تغیر دی. اگر کہ تغیر مسود بیاں نہ مقصود مس فضرت مرات فضلتی پری مہاراشٹر گئی مسلم فضلت نمر فضلتی اس بات فضیلتری کل کلت این اطلاع ابلے کے مکان موکوف بیان بیان فضیلت جزئی دے فضیلت جزئی کہ انه غذا للروح و سبب قوه للروح لقد حدیثت اخیری داوری دی فضیلت جزئی کہ کہ سچ ہے کم باب فضیلت جزئی کہ انه نضاء للروح و سبب للروح فاضل کہ فضیلت جزئی و طول ارواح اسلا طول و حاصل ربنا نفر مت کے باپ کے بیان دا فضرتی کو بیان دا فضرتی جس چاہتا فضرت کہ ان کے سب و قوت اندر روح اندر دلحا سفر کا اب دیکھیے دریل الفرت سب آئے تھے مراد فض ہمارا فضلت کسرتراجر فضل کا منا زیادت باب فضمت مخوض بابرم باپ باراتونگے کر دیا باپ باراتون کی علم چیگی کا اکتفاق و بستے المدو مضمون انسان علم علم شوربنپ کا نا ذمہ پتا رہے گا وهو صرف مبادئ لحاثر الله أصول حصول العلم فقط فراغناه كما تعالي سراء وخش سراء فضي سراء لا تسرى بس باريخ شم مولانا لكن نكخي كتاب راحي ونظر درسل تذيب لحاظت درسل باب طذل العلم باب بارات زيادة ولد علم سمرا علم زيادة أولي شي فقال تزيادك انسان من هما للا ومن اخذ اخذ بحذ الوافرين لکھ بائیں فیفانا کی اترا سب منذ ذکر کر پہلے مارا سورا زہن فجل فمانا زیادت فضا مزدر مفود پہلے کی بیدوں مانی باپ فجل باپ باراد علم زائدہ کی علم مجیدان انما یفحلو بھی علم کی استانا جائدش ان ہو سکے علم سندھی ذکر کر باپ باراد علم زائدہ کی علم کی ذکرشی فما يحل به ان الحديث المستبانة يوثا للاخر للذيك اور کوئی نہیں جسے بل چاہتا دیواجی کر کے شکال پہلتے کہتے ہیں لو فالت تصویر پارو مشاہ کس تھا یعنی علم زائد رفع تو صورت کلی علم مشاہ کس تھا عالم الميثاق کی عالم رحمت متلاعی بھی دو اور کوئی عث سورش تھا سورچ تھا مثال کی تصویر اور صورت اور پہارورت خلائی صورت ادار ہے دے گی جو صورت ادار ہے کتابوں نے جہازت نہ دونوں کتابیں اور کالجی گروہ میں کر چلا کتابوں رکھا کمایا کہنا کتاب مدرسے دا دا تھا دعوتی کم احادیثو کو محلوم آگئے تنواغذ تک ویڑی کن لیکن مخ, مخ کی خیدہ ہوند دعویہ یہ سڑے براگ داخل سر, دا سر قضاو چر محادث بچ سر وائیتو آبو ساوکوری زیراو زیراو چاہتا کی طول بیتی ویڈی کن بے بے قرد وقت تنواغذ تک ویڈا دعا معجمات چلیز آزید شمال نیلی معجمی تبرانی مائل لیکن مخشب آنواغ کیز گئے بے بلدیم شہ بے علم مسجد کیوں کہ سرکشا رام من کر باب بار حاجت پد الماندہ مزہ مزید مقبول مجیدہ باب بارہ مجیدہ کیا عل حاجت حاجت یا چلیے لے کہ پتی چلے گئے سالوں نے بیناد کے بینا معنی انہیں مستقبل دری وٹ دے جہاد پینش دے نہ جہاز مہری رکھوں یا دہتم سیلن سب قانونی طریقے سے ایسا کافی چرتر کے سبھی غلامی اوسم بندی بلکہ دا کی دا کی اللہ تعالی کراشی کا مر گیا ہوتا ایسا چاہا تعلیم دے تعلیم دے چاہتا معلوم میں کہ مارو کماس مرواری تازگی, تراوت تازگی او اتراوت تازگی کر رحتان کی فارغ اطراف بدن کی فارمی کے مسفارش ماضر انچ کی بدن یکشی اور تازگی بدن کی راشی موسیقی یا سرد مڑوار فنکن دما کی سمات عمل خطاب اور کما سیتی شوزت مربو منسوخ تو نا علم مربوسی خبر دفع دامتا محضور شیئے علم تعویل بھی علماء اگر شریف شفاقی بار تعبیر کدو شوئے دے کل ابن صنع کا علم دے علم تعویل بھی علم معبر بھی دے ابن علم دے انداء تعبیر علم دے یا مفو بسم مفول بھی او غلطو ما تعبیر کدو آگی فعلم سرام دے علم دے ولی سبرا سبق دے کل ابن دے لابن علم کی غذا عبارۃ الذین اللہ دبل عبارۃ الذین اللہ یو کوئی چیز لبن اولا غذا دے انسان دا معلوم کہ غذا شلا ولصور کو دے شو دا کوئی چیز لبن اولا غذا دے انسان دا دارگی علم اور غذا روح دا کوئی چیز ہوا لبن نمو دے بدن راضی دارگی بضائر دا صراط ترقیت روح نمو روح او ثنا راضی ہریش دے